السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مرغز اشهد ان محمدًا عبد هو رسول ما بعده ان اسقط الكلام كلام الله احسن الهديه هديه محمد صلى الله عليه وسلم مشغل امور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله ولا ضلاله في النار من يتبع الله ورسوله فقد رشاد وقد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 انکا حمید مجید سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا العلیم حکیم رب شرح لی صدر ویسر لی امری وحضر اغدا من لسانی یفقه قولی وقد قال اللہ سبحانہ وتعالی اعب باللہ من الشیطان الرجیم ذہی ونفتے ہی ونفس بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الذين امنوا کوتوب علیکم الصیام كما کوتوب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصیام جنۃ لجنت احدکم من الله اكبر وہ ذات ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا فرمایا اور ایک سچا دین دین فطرت عطا فرمایا جو کہ انتہائی رحمتوں اور پروادشوں سے بھرپور ہے جس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ دار و عزت کو اپنے بندوں سے بہت ہی محبت ہے ہمارا مرزت یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے پخر ہوئی کامیابیوں پر فائز ہوں میرے ازاد سے اپنے آپ کو بچا لیں اور جنت کی وراثتیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوں اس کے لیے شریعت میں بے شمار اعمال موجود ہیں جن کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے ندار اور اس کی محبت گناہوں کی بخشش حاصل ہوتی ہے جن کے نتیجے میں جنت کے داخلے کے اعلان ہوتے ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کس قدر اپنے بندوں کی کامیابی چاہتا ہے کس قدر یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کے عذاب سے بچ جائیں اللہ تعالیٰ نے بعض ایسے مقامات بنا दिए جو بندوں کے لیے بہت زیادہ ادر و ثواب کا موجب بن سکتے ہیں جیسے بیت اللہ ہے جہاں کی ایک نماز ایک لاکھ نماز کے برابر ہے اور افات کا میدان ہے جس میں حاجی اپنے حج کے موقع پر وقوف کرتے ہیں جس میں جدن و بہم کے الفاظ ہیں کہ الار العزت اپنے بندوں کے بہت ہی قریب آ جاتا ہے کہ واہی بہیم الملائی اور عرفہ میں موجود ہر شخص پر فخر کا اظہار کرتا ہے فرشتوں کے سامنے ایسے بہت سے مقامات ہیں جو انسان کی عظمت اجاگر کرنے کے لیے کافی ہیں بہت سے زمانے اور ایام ایسے ہیں جن کا اجر و ثواب جن میں عبادت کا اجر و ثواب بے تحاشا بڑھ جاتا ہے جیسے یہ رمضان کا مہینہ جس کی آمد آمد ہے یہ سعادت سے بھرپور گھڑیاں بہت قریب آ چکی ہیں اللہ تعالیٰ سب کو ادا فرمائے اس مہینے کے ایک ایک لہذا انتہائی قیمتی ہے اور عمدہ رحم الصد کی محبت اور ردا کی اساس بن سکتا ہے اس مہینے کے دن اس مہینے کی راتیں ہر چیز انتہائی قابل قدر ہے پھر اس مہینے ایک رات ایسی آتی ہے جس کی عبادت ایک ہزار مہینے کی عبادت سے افضل ہے اور ایک انسان کی عمر تقریباً کتنی ہی بنتی ہے اسی پچاسی سال کے قریب ایک رات کا اہلیہ جو ہے پچاسی سال کی عبادت کے برابر ہے اور اگر یہ رات بار بار آئے یقیناً خان اجر و ثواب میں بڑی بلندیوں پر فائز ہو سکتا ہے سول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو پانے کے لیے مسجد میں احتکاب فرماتے خلوت اختیار کر لیتے اصل اور مین مقصد اس رات کا حصول تھا تاکہ یہ یقینی رات حاصل ہو جائے یہ انتہائی مبارک دن تقریبا جلوہ فروز ہونے والے ہیں جن کے لیے بڑی استعداد کی ضرورت ہے اور بڑی ایک تیاری اور ایک عزم کی اس مہینے کے لحظات کو اپنے لیے سے برکت بنانے کی پوری کوشش کرنی ہے سے برکت کیسے بنائیں وہ معمول جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنایا کرتے تھے انہیں کو اپنایا جائے یہ روزہ جو ہے ایک عجیب اللہ تعالی کی عبادت ہے ہمس نفس کا نام ہے کہ بندہ اپنے اوپر کنٹرول کر لے کنٹرول کرنا سیکھ لے نفسانی خواہشات کے مقابلے میں اور بہت سی ظاہری اور باطنی شیطانی حملوں کے مقابلے میں اپنے آپ ہاں پر کنٹرول کرنا سیکھ لے اس لحاظ سے یہ ایک عجیب تربیت کا ہے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کو جلد کرنے کا حکم دیا کرتے تھے جامعہ دفع جس میں طاقت ہو وہ فوری نکاح کر فرمایا کہ جس میں نکاح کی طاقت نہ ہو وہ اپنی خواہشات کے حلقے کو توڑنے کے لیے اور اپنی خواہشات پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے روزے رکھے روزے انسان کے اندر ایک اعتدال پیدا کر دیں گے روزہ واقع حق سے نفس کا نام کسی جی چیز سے کنٹرول نبی علیہ السلام کے ایک حدیث ہے کہ لئی سیان بالعل و, و شف اصل روزہ یہ نہیں ہے کہ آپ کھانا پینا چھوڑ دیں بن سیام بل کہ اصل روزہ یہ ہے کہ آپ لف سے اس کو فجور گناہوں سے گریز کریں یہ حقیقی حق سے نفس کھانا پینا چھوڑنا یہ ایک معاون ہے آپ کے لیے تاکہ اس معاونت کے ساتھ آپ صحیح معنی میں کنٹرول کرنا سیکھیں اصل روزہ ترک اور ترک شراب نہیں ہے بلکہ اصل روزہ ترک خواہشات ہے اور اس کو ہجور کا ترک ہے تو ان امور کو سامنے رکھتے ہوئے اسے ایک تربیت گاہ کے طور پر نیچے نبی اسلام کی حدیث ہے ملم یدا کا بھی فلئی سا دل تعمیر ہوا شرا گا جو شخص روزہ رکھ لے اور فس کو فجور نہ چھوڑے یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہے صرف منہ کا نہیں ہے کہ آپ نے منہ بند کر دیا اور کھانا پینا چھوڑ دیا اور پیٹ میں کچھ اتارنا چھوڑ دیا جسم کے سارے اعضاء کا روزہ ہے آنکھوں کا کانوں کا زبان کا ہاتھوں کا پاؤں کا روزے کی حالت میں ان سارے اعداح کا استعمال اللہ تعالی اور اس کے رسول, رسول کی مرضی کے مطابق کے جو شخص روزے کی حالت میں قول زور نہیں چھوڑتا اور عمل زور نہیں چھوڑتا اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ بھوکا اور پیاسا رہے کھانا پینا تو حلال کا تھا وہ چھوڑ دیا لیکن قول زور تو حرام ہے عمل زور تو حرام ہے وہ نہیں چھوڑا تو پھر یہ حقیقی روزہ نہیں ہے روزہ کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں بلکہ روزہ گناہوں اور فس کو فضور کو چھوڑ دینے کا نام یہ ماہ سیام جو ہے اسی تربیت کے حصول کے لیے ہے اس لیے ہے اس ایک مہینے میں ہم اپنے گناہوں سے بغاوت اختیار کرنے کی کوشش کریں سچی توبہ کے ساتھ سچی توبہ کیے گئے گناہوں پر ندامت کا نام ہے سچی توبہ گناہوں کو یکسم چھوڑ دینے کا نام ہے اور سچی توبہ آئندہ کے لیے کبھی گناہ نہ کرنے کے عزم کا نام ان تمام امور کو سامنے رکھتے ہوئے مہینے کا استقبال کیجیے رسود العظم کی حدیض ہے سیام و جنت کا جنت عہد میرا روزہ ڈھال ہے جیسے آپ لڑائی میں ڈھال استعمال کرتے ہیں اس کا ڈھال ہونا دو وجوہ سے ایک یہ ڈھال دنیا میں ہے گناہوں کے مقابلے شیطان اگر گناہ کا وار کرے تو روزے کی ڈھال کو استعمال کرو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے شارتما کا آہ اوقات الگ اگر روزے کی حالت میں آپ سے کوئی شخص ڈرنا چاہے کہ آپ کو گالی دے گالی باقی برداشت نہیں ہوتی لیکن آپ برداشت کریں فلی ابوالبرم صاحب اس کو اس کی گالی کا جواب یہ کہہ کر دو کہ میرا روزہ ہے کے صحیح فائنہ نے سب نفس کی تعلیم حاصل ہو حالانکہ گالی برداشت نہیں ہوتی قلم اور نسان انکام کلم اس سے نہ تلوار کا زخم مندمل ہو سکتا ہے لیکن گالی کا زخم مندمل نہیں ہوتا تلوار کا زخم برداشت ہو سکتا ہے لیکن گالی کا زخم برداشت نہیں ہو سکتا شریت نے یہ تربیت دی کہ آپ نے اسے بھی برداشت کرنا کترنگ گالی کا جواب نہیں دینا ہاں جواب دینا ہے یہ کہہ کر کہ میرا روزہ ہے یہ ہے اس کے ڈھال ہونے کا معنی یہ ڈھال شیطان کی شرارتوں کے خلاف ہے شیطان کے مسابط کے خلاف کہ شیطان کی شرارتوں بھی تو ایک قسم کا وار ہے جیسے میدان جنگ میں دشمن وار کرتا اور آپ ڈھال سے بچاؤ کرتے ہیں اسی طرح شہزان مستقل مسلسل وار بے وار کر رہا ہے اور کرتا رہے آپ اپنے روزے کو بطور ڈھال کے استعمال کریں اور کتنا شہزان کی بیر بھی نہ کریں کیونکہ روزے کو ڈھال بنا کر ان حملوں کو ٹالنے اور تفا کرنے کی کوشش کریں گی اسیام و جنت یہ ای ایک معنی اور اگر اس معنویت کے ساتھ اپنے روزے کو ڈھال بنانے میں کامیاب ہو گئے پھر یہ روزہ قیامت کے دن ڈھال بن جائے گا آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے میدان معاشرے میں بھی جہنم کی تباہ کاریاں انسان کو پریشان کریں گی جنم کی شرل باہر کو نکلیں گے جہنم کی چکاریاں باہر کو نکلیں گے یہ ایک پریشانی کا معاملہ ہوگا مگر وہ لوگ بالکل بے خوف ہوں گے جنہوں نے حقیقت روزے کو ڈھال بنا لیا دنیا میں گناہوں کے خلاف اور شیطان کی اکساہٹوں کے خلاف آج ان کا روزہ جہنم کے مقابلے میں ڈھال بن جائے گا اور یہ انسان بے خور ہو تو ان تمام کمور تربیت کو سوچ کر اس ماہ سیاح میں داخل ہونا ہے کیونکہ تعلیم فرماتے ہیں کہ سال بھر چار قسم کے فضول کام کرتے ہیں فضول کلام فضول تعین فضول منان اور فضول مخارت دل زیادہ سونا زیادہ کھانا زیادہ پکنا باتیں کرنا اور زیادہ لوگوں سے اختلاع ملنا جلنا ماہ سیام جو ہے وہ ان سب سے بچاؤ کے لیے ایک بہت بڑا طرب بھی ہے دن بھر کا خاقہ یہ فضول تعام کے خلاف ہے فضول تحم کے مقابلے میں آپ کی تربیت یہ پورا ایک مہینہ دن بھر کھانا پینا ترک کر کے کم کھانے کے عادی بن بچوں یہ فضول تحرام جو ہے غفلت کے تعلق سے شہزان کا ایک بار ہے اسی طرح فضول بنا زیادہ سونا یہ بھی انسان کی سستی اور غفلت کا باعث ہے اور پیارے پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اس وبارکہ یہ ہے کہ رمضان میں بہت کم سوتے تھے بلکہ آخری عشرے میں راتوں کو بالکل نہیں سوتے تھے رقم اللہ پوری پوری رات بیدار رہی یہ ایک مہینے کی تربیت ہے فضول منام کے مقابلے آپ برابی پڑھتے ہیں اور پڑھتے پڑھتے تقریباً آدھی رات ہو جاتی ہے پھر آپ کو سحری کا اٹھنا ہوتا ہے چند گھنٹے کی نیند آپ کی تربیت کے لیے کہ نیند میں کمی کی کوشش کرتی زیادہ نیند یہ بھی شہزاد کا ایک ہتھیار ہے غفلت کے تعلق سے اور پھر فضول مخالد الانام زیادہ لوگوں سے میل جو اختلاط اور لوگوں میں ہر طرح کے لوگ ہوتے بعد اوقات گندی صحبت انسان پر برے اثرات مرتب کرتی ہے لیکن انسلان کی سنت اس مہینے میں احتجاق کی یہ ایک خلوت کی بہترین مثال ہے تاکہ اس خلوت کو اختیار کر کے انسان کچھ خلوت میں بیٹھنے کا عادی ہو جب حرت میں بیٹھے گا فضول مخالفت جو ہے لوگوں سے میل جول اس سے بچے کر فضول کلام سے بچے کر جب اکیلا ہوگا تو کس سے باتیں کریں پھر تو اللہ کا ذکر ہو کر اللہ تعالی سے مناجات ہوں گی ہر لحاظ سے یہ مہینہ جو ہے ان سارے امور کے مقابلے میں ایک عظیم تربیت کا ہے اسے غنیمت قرار دے کر ایک تیاری کا عزم کیجیے ان تمیزات پر ہور کیجیے جو اس ماہ سیان کے تعلق سے ہمیں شریعت نے دی رمضان میں قرحان کا نزول یہ ایک تمیز ہے عبارک العزت نے نزول قرآن کے لیے رمضان کا تعین فرمایا رمضان کا انتخاب فرمایا اور رمضان ہی کو روزے کے لیے چن لیے یہ دو تمیزات جمع ہو یہ ماہ سیاح رمضان کا مہینہ نظور قرآن کا مہینہ ہے اور رمضان کا مہینہ روزوں کا مہینہ اسی دو نیتوں کو جوڑے رکھیں سمجھے کہ یہ مہینہ جس طرح ترق دان اور ترک شراب کا مہینہ ہے اور ترک شہباد کا مہینہ ہے اسی طرح تلاوت قرآن کا مہینہ اپنے اس خاطے کو تلاوت قرآن سے جوڑ دو بند نہار پاک کی تلاوت کرو قرآن کے لیے وقف ہو جاؤ یہ اس مہینے کا سب سے بڑا عمل ہے یعنی سیاح کے بعد ترک اور ترک شراب کے بعد آپ کا سب سے قیمتی عمل قرآن باغ کی جبادت یہ سوچے نا کہتا دائنا ہے رمضان کے مہینے کو نزول قرآن کے لیے کیوں چنا کی پابندی بھی نہیں پڑھتے ہیں چاہے روز بدل کر لیں پتہ تلاوت قرآن کا نہیں جدو اشتہار کا نہیں اللہ کے پیارے جنمسلم حالانکہ قدم قدم پر جنت کی بشارت ہے مگر رمضان آپ کی کوشش محنت جدو اشتہار کہیں بڑھ جاتا تھا جس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ آسلم مثال کیا کرتے تھے اسلام کی حدیث ہے دہا انجل مثال آپ نے وشال سے روکا ہے مگر خود وسال کیا کرتے تھے ام من کی حدیث ہے کہ آپ نے وشال سے امت کو روکا شفقت الرحمت کے لیے تاکہ امت حرج میں مطلب نہ ہو جائے مشقت دینا نہ جائے وصال کا معنی یہ ہے افطار سے افطار تک کھاتا کرنا آج آپ نے افطاری کر لی اب رات بھر کچھ نہیں کھانا شہری بھی نہیں کرنی حتیٰ کہ اگلے روز افطار کرنا چوبیس گھنٹے کا روز یا پھر شہر سے شہر تک کھاتا آپ نے شہری کا کھانا کھا لیا پھر آپ افطاری نہیں کرنی بلکہ اگلے روز شہری کرنی ہے یعنی چوبیس گھنٹے کا روزہ اسے مثال کہتے آپ مثال کیا کرتے تھے امت کو روکا کرتے تھے یہ بھی دلیل ہے جس دشتحاد کی محنت کی کوشش کی کہ آپ حکم تو یہ ہے کہ روزہ آپ کا افطار سے سحر تک ہو مگر آپ سر وسلم اللہ کے عزم سے چوبیس گھنٹے کا روزہ رکھتے تاکہ برآات کو سمیٹا جائے ان رحمتوں کو حاصل کیا جائے صحابہ نے عرض بھی کیا یا رسول اللہ ساتھ ان نقد واسطے آپ میں مثال نہیں کرنے دیتے اور خود مثال کرتے ہیں رسول اللہ سب نے شاہ فرمایا رس تو کہی کو میں تم جیسا نہیں ہوں عند اندر روپی یعنی میں تو اپنے رب کے پاس دن رات گزارتا ہوں اس طرح کہ میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے میں تم جیسا نہیں ہوں اس کھلانے پلانے کا معنی کیا ہے کچھ علماء کا کہنا ہے کہ حدیث جی کھلانا اور پلانا لیکن یہ مراد ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ ایک حدیث میں جتنی ابیز اور ایک عزیز میں جتنی اسمتھ میں اپنے رف کے پاس رات گزارتا ہوں اور دن گزارتا ہوں تو اگر دن میں بھی اللہ آپ کو کھلاتا اور کھلاتا ہے تو روزہ رہا ہی ہے. اور اگر رات میں کھلاتا اور پلاتا ہے تو مثال نہیں رہا یہ تفصیل غلط ہے کہ اللہ ہر کوئی رشتے دار کو کھانا کھلاتا ہے اور آپ کے روح میں نوالے ڈالتا ہے یا آپ کو پھل کھلاتا ہے آپ کو جنت کی مشروبات بلاتا ہے یہ مانا غلط ہے یہ روحانی ادا ہے آپ صلی اللہ وسلم کا مناجات کرنا اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو اس مناجات کی لذت سے بھر دیتا ہے راج آپ کی کس طرح گزرتی تھی آپ لمبا قیام کرتے پاؤں سوکھ جاتے قیام سے فارغ ہوتے جمیل امین آ جاتے اور قرآن کا دور شروع ہو جاتا اور اللہ کا قیام اور یہ سچ دے اور یہ رکو اور قرآن کے دورے کی لذت سے آپ کو اور آپ کے دل کو بھر دیتا اپنا پیار ادا فرماتا یہ روحانی جدا ہے جو دل کی تقبیت کا باعث ہوتی روحانی جدا کسی کو مل جائے تو وہ جسمانی جزا کی طرف جانتا بھی نہیں تو میرا بربر دیوار مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے یہ کیا ہے کس چیز کا کھلانا اور پلانا یہ اللہ کی عبادت کا ذور پر شوق قرآن پاک کی اور اس کے دورے کا ذور پر شوق تعام لمبے سجدے لمبے روح منا جاتے خلفت کے اثرات یہ ایک روحانی جزا ہے اللہ تعالیٰ مجھے یہ نزا فراہم کرتا ہے اور اس نظا کا عجیب ضرور دیتا ہے عجیب خوشی دیتا ہے عجیب دل پہ تمانیت پیدا کر دیتا ہے اور یہ ہے وہ جدا جو جسمانی جدا سے کہیں بڑھ کر ہے اور جی قرآن کا دور کر کے چلے جاتے ہیں تو کام آج والا من سال ہے تو پھر اللہ کے پیارے دیہر صحافت شروع کر دیتے اپنا مان اس دن کے لیے سمیٹ کر رکھتے اور پھر رمضان میں تیز رفتار آندھی کی رفتار سے بڑھ کر صحافت کرتے صدقات دیتے یہ پیارے دن پر جشد و اشتہار ہے آپ اور کوشش ہے چوبیس گھنٹے کا فاتا راتوں پہ رہتے جبریل امیر کے ساتھ قرآن کا دور اور پھر جو باقی وقت بچا اس نے صحابت کی کثرت صدقات آندھی کی رفتار سے بڑھ کر یہ مامو لمبیا کے روتے کے احوال ہیں ہمیں اپنے پیارے میں اوپر کسیرت طیبہ کو سامنے رکھتے ہوئے اسی جد و کا مظاہرہ کرنا ہے یہ دن ایسے نہیں ہیں کہ ہم ان کو ضائع کرنے کی متحمل ہوں اور جو اس مہینے سے باہر نکل جائے بلکہ یہ دن بڑے اہم اور قیمتی ہے اس کے ایک ایک لاہلے کی براکار کو سمیٹ دیں چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرنا کہ سبحان اللہ لا الا اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ نبی ایکت خود کو جل نہ سکو اپنی ڈھانے پکڑ دو صحابہ چاروں طرف دیکھنے لگے کہ شاید کوئی دشمن آ رہا اگر آپ کہتے کہ تلواریں پکڑ لو تو اس میں اس بات کا امکان موجود ہے کہ دشمن پر جا کے حملہ کرنا لیکن ڈھالے پکڑنے کا معنی یہ ہے کہ دشمن آیا ہی آیا پر ٹوٹا ہی ٹوٹا بچا دو اپنے آپ کو ڈھالے پکڑ صحابہ چاروں طرف دیکھ رہے کوئی دشمن دکھائی نہ دیا اللہ کے گارے کے سے پوچھا ہر میں نے کیا کسی دشمن کے حملے کا اندیشہ ہے فرمایا کہ نہیں یہ ڈھالے دشمن کے مقابلے میں نہیں یہ ڈھالے جہنم کی آگ کے مقابلے تھے اور وہ کیا ہے صحابہ نے پوچھا وہ کیا ہے فرما کہ وہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ یہ شریر کی سماحت ایک ڈھال اور مل گئی روزہ بھی ڈھال ہے یہ اذکار بھی ڈھال روزے کی ڈھال کو اختیار کر کے یہ اذکار بھی کریں کی کوشش کرو جنت میں داخل ہونے کے لیے ایک نیکی بھی جنت کے داخلے کا سبب بن سکتی ہے اور یہ اس دین کی بسرت اور برکت اور کچھ اور عمل بھی ہیں جن سے جنت کے دخلے کھل جاتے ہیں رسول اللہ کی حدیث من شن محمد رسول کہ جو شخص اچھا وزو کر لے خوبصورت وزو بالکل پیارے نمبر کے طریقے کے مطابق اور یاد رہے کہ اس آپ کے وزو میں گردن کے مسے نام کی کوئی چیز نہیں بس سر کے مسا کے ساتھ گردن کا مسا اور سر کا مسا کر کے الگ سے گردن کا مسا وضو کی بدر اور نماز کی چاوی ہے آپ نے چاوی ہی کو خراب کر دیا تو اصل کہاں پر ارار رہے گا آپ نے آغاز ہی ایک بدر سے کیا تو اصل کہاں پر اقرار رہے گی تو فرمایا کہ اچھا وزو کر لے اور پھر ان لا لا الہ الا اللہ ارشد ارشد محمد نبو رسول ہو گئے دن چندم کے, کے آٹھوں دروازے اس کے لیے چندم کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں یہ بھی ایک عمر روزہ رمضان کا مہینہ داخل ہوتے ہی دروازے کھول جاتے ہیں اور اس فضیلت کو اور زیادہ آشکارا کرنے کے لیے آپ خوب خصوص کا اہتمام کریں نماز کا اہتمام کریں تاکہ یہ عمل اور متحد ہو جائے اور متحق ہو جائے اور یہ فضیلت مضبوط ہو جائے اور ایک اور عمل بھی ہے رسول اللہ کی حدیث ہے تلک کھلے جو شخص اپنے مال میں سے جوڑا اللہ کے میں خرچ کرے گا اسے جنت کے آٹھوں دروازوں سے داخل ہونے کی دعوت ملے گی یہ عمل بھی جنت کے دروازے کھولنے کا باعث ہے جوڑا خرچ کرنے کا معنی کیا ہے جوڑا خرچ کرنا ایک دراصل ایک استعارہ ہے مانا کسرت سے مال خرچ کر اگر کوئی ایک روپے مانگ رہے اس کو دو روپئے کسی کو سو کی ہار اس کو سو دو سو دوڑا ہو کسرت سے مار خرچ کر دو کسی کو ایک گھٹ جائے اس کو دو دے دو تو یہ میں جینی کثرت سے لوہوں کے میں بعض تسلیہ کا سیرہ دو کے لیے نہیں بلکہ کسرت کے لیے بولا جاتا ہے بار بار بار بار کثرت سے سجدا کر کے جس کو اللہ نے مار دیا ہے اپنے مال سے ہرش کرے کثرت سے جیسا کہ بیاری جنبر کا معمول بھی ہے کہ سیان میں آندھی کی رفتار سے بڑھ کر مال بنچ کیا کہ اسے جنت کے آٹھوں دروازوں سے داخل ہونے کی دعوت ملے گی اور جنت کے دروازے کچھ نیکیوں کے لیے مخصوص ہے اگر ایک بندے کو سدتے سے بہت ہی محبت ہے تو ایک اسپیشل دروازہ سدتے کا بنایا جائے گا اس سے اس کو دعوت ملے گی وہی رکان ملاسل یدع اور ایک شخص کو اگر نماز سے محبت ہے اسے نماز کے دروازے سے دعوت دی جائے گی وہی نگان ملا علی سیاح باب اور ایک شخص کو اگر روزے سے محبت ہے تو اس کو روزے کے دروازے سے دعوت دی جائے گی جس کا نام ریان ہے وہ جہاد بابل جہاد بابل وہاد اس کو جہاد بھی دلاس محبت جہاد کے دروازے سے دعوت دی جائے گی تو یہ درجات ہیں فضائل ہیں ان کو سمیٹنے کے لیے جدوجہر کی ضرورت ہے اللہ خالی ہے اللہ تعالیٰ کا سودا بہت ہی مہنگا ہے جنت اس کے لیے محنت تو کرنی پڑے تو شدید محنت کے دن آنے والے ہیں اس کے لیے تیاری کیجیے عزم کیجیے کچھ فیصلہ کیجیے اپنے پروردگار کو راضی کرنے کے لیے اس سے سچی دوستی قائم کرنے کے لیے گناہوں سے بادشاہ ہونے کے لیے اور اللہ کا مقرب اور محبوب بندہ بننے کے لیے اللہ پاک سے صحیح معنی میں استفادہ کی توفیق دے اور اللہ ہمیں اس مہینے میں اپنے مقبول مقرب اور محبوب منتقل فرما لے گناہوں کی بخش کا ذریعہ بن جائے اور وہ فضائل جو اس مہینے کے لیے موجود ہیں اللہ پاک ایک, ایک فضیلت کو سمیٹنے کی ہم سب کو توحین ادا فرما دے رب العالمین